الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا صلى وخاتم الانبياء اما بعد فاذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المقتضى الثالث في المجرورات الاسماء المجرورة هي المزاف اليه فقط وهو كل اسم نسب اليه شيء بواسطه حرف الجر لفظا نحو مررت بزيدين يعبر هنا هذا على التركيب فی و و غلام و فی و مزاف مصنف علیہ الرحمہ مقصد یعنی مجرورات کو ذکر کر رہے ہیں مرفوعات منصوبات وغیرہ کے بعد مضاف مذافر کیا ہوتا ہے کہ الے مضاف مضاف وہ آپ اپنے المزاف مضاف مذافل نہیں لے, لے لیجیے گا کیا مضاف مذافر مظافل ہے یہاں سے مراد یہ ہے المضاف المزافلہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے المضاف المزاف ظاہر سی بات مظافل کو مذاف اللہ اسی لیے کہتے ہیں لیکن یہاں پر جو لفظی اس لیے لے لیں گے اس کو مطلق مضاف مضافلہ نہ لیں بلکہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو بس مجرور وہی ہوگا اب یہ کہ جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے کبھی تو کسی حرف کے واسطے سے کی جاتی ہے لفظ یا تقدیرن کسی لفظ کے واسطے سے نسبت کی جائے جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ مرر تو بے زی دن ٹھیک ہے کہ میں گزرا زید زید کے پاس سے اب جو مرور کی نسبت زید کی طرف کی ہے ٹھیک ہے مرر تو بے جی دن اب یہاں پر اس کو کس کے واسطے سے اس کی طرف نسبت کی ہے واسطے سے ٹھیک ہے باہر فجر کے واسطے سے اور اس طرح کی ترکیب کو جہاں پر حروف اجارا آ جائیں ان کے واسطے سے کیا ہے کسی چیز کی طرف نسبت کی جائے تو یہ جار مجرور کہتے ہیں اس کو اور کبھی بغیر واسطے کے ہو یعنی جس کو ہم مضاف اور مضافلے سے تعبیر کرتے ہیں حروف یعنی اجارا بیچ میں نہ ہو بغیر کسی واسطے کے نسبت کی جائے تو اس کو تعبیر کرتے ہیں مذاف اور مضافلے سے اس کی مثال ہے جیسے غلام زیدن اصل میں یہ کیا تھا غلام یہاں پر کیا ہے مقدر ہے اصل میں یہی تھا لیکن غلام اب یہاں پر تقدیر تقدیر واسطے کے ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں مزاح پر کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی مضاف کا تنوین سے خالی ہونا ضروری ہے اور اسی طرح جو تنوین کا قائم مقام ہوتے ہیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ مضاف پر تنوین کیوں نہیں آتی مضاف پر تنوین اس لیے نہیں آتی کہ مضاف کیا ہوتا ہے اس وقت تک ناقص ہوتا ہے جب تک یہ مضاف کے ساتھ مل نہیں جاتا اور تنوین تب کسی اسم پر آتی ہے جو اس اسم کو تام کر دیتی ہے تو اس میں تام یعنی یہ اس میں تام کی علامات ہیں ن تسنیا نون جمع اور اسی طرح کیا ہے تنوین کا ہونا تو چونکہ یہ سم تام نہیں ہوتا ناقص ہوتا ہے بغیر مضاف لائے کے ملائے ہوئے تو اس لیے اس پر تنوین نہیں آ سکتی تو مضاف ہمیشہ سے تنوین اور اس کا قائم مقام یعنی نون تسنیہ نون جمع وغیرہ سے خالی ہوگا مضاف پر کبھی تنوین نہیں ہوگی اسی طرح اگر تسنیہ کا سیکھا مضاف ہو تو اس کا بھی نون گر جائے گا اضافت کی وجہ سے اور اسی طرح جمع کا نون بھی ہے وہ کیا ہو جائے گا گر جائے گا یہاں تک دیکھیے ذرا المقصد الاسماء الرور ٹھیک ہے جی جو مجرور جر والے جو اسماء ہوتے ہیں فقط وہ صرف اور صرف وہ ہوتے ہیں کہ جن کی طرف نسبت کی جائے او ہے کہ مضاف ہیں کیا چیز ہے او کلو اسمین نصیب ہر وہ اسم ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے طرف کے سے لجن جیسے ہمارا تو بذئی اور اس کو تعبیر کو يعبر عن هذا هذا ترکیب اور اس کو یعنی مررتو بذئی دین والی ترکیب کو تعبیر کیا جاتا ہے يعبر تعبیر کیا جاتا ہے فل استلاب ينه جار ومجرور جار مجرور سے یہی کہا جاتا ہے کہ بعد جار زیدن مجرور جار مجرور ٹھیک ہے او تقدیر کہتے ہیں کہ یا تو کسی چیز کی نسبت ہوگی اس اسم کی طرف تقدیرن جیسے غلام و زید ٹھیک اب غلام کی نسبت اضافہ ہو رہی ہے زید کی طرف لیکن جس یہاں پر جو واسطہ ہے وہ کیا ہے مقدر اصل میں تو لام تھا تو غلام و لین زید کا غلام لیکن یہاں پر لام کو مقدر کر لیا تو پھر بھی کیا ہے نسبت اسی کی طرف ہو رہی ہے لیکن یہاں پر لام تقدیری ہے او تقدیر یا نسبت تقدیری ہوگی نہ وہ غلام زیدن زید غلامو لی غلام و لین ہو و لزیدن، او و عنو اور اس طرح کی ترکیب کو تعبیر کیا جاتا ہے اصطلاح کے اندر یا نہ وہ مضاف مذاف اور مضافی سے تعبیر کیا جاتا ہے تجرید المذافی تنوین کہتے ہیں کہ مضاف کا تنوین سے خالی ہونا کیا ہے ضروری ہے ٹھیک ہے جی اماقوم و قام یا اس چیز سے خالی ہونا کا جب تنوین کا قائم مقام ہے اور وہ قائم مقام کیا چیز ہے تسنیہ وجم تسنیاہ قانون اور جمع قانون ع غلام دن وہ غلام آزن وہ مسلم و مصرین مسلم مصر عام شہر کو بھی کہتے ہیں اور ایک مصر مصر کو بھی کہتے ہیں مصر کا اطلاق اگر عام شہر پر ہو تو پھر نکرا uh, پھر یہ کیا ہوتا ہے غیر منصرف نہیں ہوتا بلکہ منصرف ہوتا ہے پھر اس پر تنوین آ سکتی ہے اور اگر مصر سے مراد وہی اصلی شہر مصر مراد گیا جائے تو پھر صورت میں یہ غیر منصرف ہوتا ہے اس لیے مسلم مصر کو دیکھ لیجئے اچھا جی تو ان کی مثالیں دی پہلی بات کہ پروینچہ خالی ہو اس کی مثال اپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جیسے غلام زیدن ٹھیک اور تثنیہ کی مثال جیسے غلامان ایت حاصل میں تثنیہ تو کیا جب اس کی اضافت ہو گئی زائد کی طرف تو غلام ما زیدن ٹھیک انہوں نے اضافت کا خود بخود گر گیا اور مسلمون مصر اصل میں کیا تھا مسلمون تو انہوں نے اضافت کی وجہ سے گر گیا تو مسلمو مصر والام ان الاضافتا على قسمين انویہ و امال معنوی ہے صحیح ہے کون مضاف غیر صفت مضافت الا معمولها و يا امان الله تقو یہاں سے اگے اضافت کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں اضافت کی دو قسمیں ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت معنویا ٹھیک ہے جی اضافت کی دو قسمیں اضافت لفظی اور اضافت معنویا اضافت معنویا یاد رکھیں وہ ہے کہ جس میں مضاف صفت کا سیگا نہ ہو مضاف صفت کا سیغا نہ ہو صفت کے سیغے سے مراد یہاں پر اس میں فائل اس میں مفول اس میں تفصیل صفت مشبہ وغیرہ ہے ٹھیک ہے یہ چار چیزیں تو مضاف کیا ہو اس صفت کا سیغا نہ ہو اور یہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو یعنی فائل کی طرف یا مفول کی طرف مضاف نہ ہو تو اضافت مانویہ یہ ہے کہ سیغہ جو مضاف ہو وہ سیغہ صفت کا نہ ہو اور اگر سیغہ صفت کو ہو بھی تو پھر کیا ہے مضاف ہو تو پھر کس کی طرف نہ ہو اپنے معمول یعنی فائل اور محفول کی طرف مضاف نہ ہو پھر اضافت مانویا کی تین چار صورتیں ذکر کی ہیں یا تو یہ کیا ہے لام کے ساتھ ہوگا کیونکہ اضافت مانویہ ہے یہاں پر کبھی لام کے ساتھ کبھی من کے ساتھ اور کبھی فی کے ساتھ اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ اضافت لفظیہ ہے وہ بالکل اس اس کے برخلاف ہے اپور جب ہم نے یہ کہا کہ سیغ صفت کا نہ ہو اور معمول کی طرح مضاف نہ ہو تو اس کا برخلاف کیا بن جائے گا کہ صفت کا بھی ہو سکتا ہے اور پھر معمول کی طرف مضاف بھی ہو سکتا ہے پھر یہ کہ دونوں کی دونوں کا اس کا فائدہ کیا ہے اضافت مانویہ کا کیا فائدہ اور اضافت تفظیا کا کیا فائدہ اضافت مانویہ کا یہ فائدہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر یا تو کیا ہے مضاف کا معرفہ کرنا مقصود ہوتا ہے تعریف مقصود ہوتی ہے یا یہ کہ تخصیص مقصود ہوتی ہے یہ کیسے ہوگا اب جب کوئی بھی اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے اب مضاف علیہ کو دیکھا جائے گا کہ مضاف علیہ کیا ہے اگر مضاف علیہ معرفہ ہے تو پھر اس کی وجہ سے چونکہ یہ معرفہ ہے یہ جو مذاف ہے یہ بھی کیا بن جایا کرتا ہے معرفہ بن جاتا ہے تو اس سے کہ اضافت سے مقصود کیا ہوتا ہے مضاف کا معرفہ بنانا مقصود ہوتا ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ تخصیص کا فائدہ دیتے ہیں وہ کیسے جب آپ کسی قسم کی اضافت ہوتی ہے دوسرے اسم کی طرف اور وہ دوسرا اسم اگر نقرہ ہے تو پھر تخصیص کا فائدہ ہوگا اس اضافت کا اور اگر معرفہ ہے تو پھر کس کا فائدہ ہوگا تعریف کا تو اضافہ معنویہ کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے اضافت معنویہ کا کیا فائدہ ہے یا تو تخصیص یا کیا چیز تعریف اگر مضافل پہلے سے معرفہ ہے ٹھیک ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ تعریف کا فائدہ دے گا ٹھیک ہے اگر مضاف جو ہے وہ کیا ہے نکرا ہے پھر کس کا فائدہ دے گا تعریف کا فائدہ دے گا اور اگر وہ پہلے سے معرفہ ہے تو پھر کس کا فائدہ دے گا تخصیص کا فائدہ دے گا اور جہاں تک بات ہے اضافت لفظیہ کی اضافت لفظیہ کا فائدہ کہتے ہیں کہ ماں صرف اور صرف کیا ہوتا ہے تخفیف ہوتا ہے مثلا مثلاً آپ کہتے ہیں زار ابو زعید زار اس میں فائل تھا کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اضافت لفظیہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں سیغہ صفت کو ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو زار ابو جو آپ کہتے ہیں تو یہاں پر اس اضافت کا مقصد صرف اور صرف تخفیف ہے وہ کیسے تخفیف اصل میں تھا زار بن زار بن ضن دونوں پر تنوین تھی یعنی زار بن جو مضاف تھا اس سے تنوین کو ہٹا دی اور اس کی اضافت کر دی زہد کی طرف تو زاربن زیدن میں کسی نہ کسی قدر کیا ہو گئی تخفیف اور خفت آ تنوین کے حضف کی وجہ سے اسی طرح حسن مضاف مزاح ہے اصل میں یہ تھا کہ حسن حسن وجہ تو یہاں پر بھی تنوین حضف ہے اور ساتھ ساتھ میں وجہ کی بھی. اچھا اس کے علاوہ کے دو ہی مثالیں دی ہیں بیخت فراہم کریں گے اضافہ جان لیجیے کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں و لفظیتن عمل مانوی فہی یقون صفت مضافین کہ مانوی کیا ہے کیا مضاف کیا ہو غیر صفت ان مضافت ان غیر صفت ہو یعنی غیر صفت کا صیغہ ہو صفت کا صیغہ نہ ہو ایسا غیر صفت کا سیرا کیا مضافت یا اپنے معمول کی طرف مضاف ہو یعنی ایسا صفت کا صیغہ نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضافت ہو تو اس کی میں نے مثال دے دی یعنی صیغہ صفت کا نہ ہو اس میں فائل اس میں مف... اس میں مف... اس میں, مف... میں, مف... میں تفصیل صفت مشبہ کے صیغے نہ ہوں اور اگر ہوں بھی تو پھر یہ کو اپنے معمول کی طرف مضاف نہ یعنی ان کے بعد ایسا اسم نہ ہو کہ جو ان کا فائل یا پھول بن سکتا ہو وہی یا اما بیمان اللہ اب تین صورتیں بتاتے ہیں اضافت مانویہ کی کیونکہ اضافت معنویہ وہی ہوتی ہے کہ جس میں اضافت لفظ یعنی لفظ جو ہے واسطہ جو ہے وہ ذکر نہیں ہوتا بلکہ مانا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے وہی اما بیمان اللہ کبھی یہ اضافت لام لام کے ذریعے سے ہوتی ہے نہ وہ غلام الزید ٹھیک ہے اصل میں کیا تھا غلام لی دن تھا او اوبی معنی من یا معنی من کے ہو جیسے خاتم فضین اب یہ مزاف مضافل ہیں لیکن اضافت کیا ہے من می ہے کہ اصل میں کیا تھا خاتم و من فضین چاندی کی معنی فی یا فی کے معنی میں وہ اللیل تو رات کی نماز اب سلاۃ اللیل یا رات میں نماز ٹھیک وفاع الحادیل اضافہ اضافہ کا فائدہ کیا ہوگا کہتے ہیں کہ تعریف ان تاریخ المضافے اگر معرفہ ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا مذاف کا معرفہ ہونا معرفہ کرنا مقصود ہوگا تمام جیسے کہ پہلے پڑھ بھی چکے اور تخصیص ہو یا یہ کہ مذاف کی تخصیص مراد ہوگی ان عظیفہ تین اگر مضاف لہ نکرہ ہو یعنی نکرہ کی طرف اگر اس کی اضافت ہو تو پھر کیا ہوگا تخصیص کا فائدہ دے گا یہ اضافہ تخصیص کا فائدہ دے گی اور اگر مارفت کی طرف اضافہ تعریف کا فائدہ دے گی غلام اب کیسے کیسے تاریخ اور تخصیص کا فائدہ دیں گے مثال کے طور پر اب دیکھیں تاریخ کا فائدہ تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غلام و زئی دن غلام و زیدن. اب غلام غلام آپ کہتے تو آپ کو سمجھ میں نہ آتا کہ بھئی کس کا غلام ہے کون غلام ہے تو عدم میں پہچان تھی یعنی پہچان نہیں تھی اس کے بارے میں جب کہہ دیا کہ غلام و زیدن اب غلام کی اضافت معرفت کی طرف ہوئی ہے زید کی طرف ہوئی ہے زید عالم ہے نام ہے اب جب اس کی طرف اضافت ہوگی تو معرفت آگی غلام میں بھی کہ ہاں جی یہ زید کا غلام ہے ٹھیک ہے نا تو غلام کو بھی پہچانا گیا کہ جی ہاں یہ زید کا غلام ہے دوسری صورت کے جب اضافت نکرا کی طرف ہو تو پھر تخصیص کا فائدہ دیتا ہے مثلا غلام رجول آدمی کا غلام اب جب پہلے غلام صرف کہا جاتا تو مشغول تھا کہ آدمی کا بھی غلام ہو سکتا تھا عورت کا بھی غلام ہو سکتا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن جب غلام اور رجن کہہ دیا تو اگر کلی طور پر تو تخصیص نہیں آئی لیکن پہلے اور عموم سے کچھ نہ کچھ, نہ کچھ تخصیص آ ہے اس لیے پہلے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت کا غلام ہو لیکن جب غلام اور روزین کہہ دیا تو اب کسی عورت کا وہ غلام نہیں ہو سکتا مرد کا غلام ہے اب مردوں میں عموم ہے لیکن کسی نہ کسی قدر کیا آ ہے اس میں تخصیص آ ہے تو خلاصہ یہ نکلا اس کے دو فائدے ہیں یا تو تعریف ہے یا تخصیص اگر اضافہ معرفہ کی طرف ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا تعریف مقصود ہوگی اور اگر اضافہ نکرہ کی طرف ہو رہی ہے تو پھر تخصیص مقصود ہوگی اچھا جی وہ ام دوسری جو قسم ہے وہ کیا ہے لفظیا ہے تو لفظیہ کی تعریف آپ بتا سکتے ہیں رول نمبر تین جب ہم نے مانوی کی تاریخ بتا دی ہے کہ اضافت مانویا کیا ہوتا ہے تو اضافت لفظیہ کی آپ بتا دیں مختصر اتحار کے ساتھ خلاصہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو وہ تو اوپر تھا نا وہ تو مانیہ ہے کہ جو سیگا صفت کا بھی نہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف بھی نہ ہو اور یہاں پر یہ کہ سیگا صفت کا ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو ٹھیک ہے نا جی تو الفظی المضاف صفتاً یہ کہ مضاف جو ہو صفتاً صفت کا صیغہ ہو مذاف علا معمول اپنے معمول کی طرف مضاف ہو بالکل پہلے والی مانوی کے بالکل برخلاف وہی تقدیر الفصال ایک مزے کی بات کر دی کہ وہی تقدیر الانفصال. کہ اس میں تقدیر انفصال ہوتا ہے اس کا مطلب بتاتا ہوں پہلے آپ آگے مثالوں کو دیکھیں نق وہ زار بہید جیسے کہ زار بید اب زارب سیگ اس میں فائل ہے اور زعید کی طرف کیا ہے مذاف ہے تو اصل میں کیا تھا زیدن فائل بن رہا تھا اس کا لیکن اب آرضی طور پر اس کے لیے کیا ہے مجرور بن رہا ہے وحسن حسن اصل میں تھا حسن وجہ ہو ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے تخفیف اللفظ الفاظ میں کیا ہے خفت لانا ان کو ہلکا کرنا تنوین کو ختم کر دینا ہے بس اس سے یہی مقصود ہے اب کہتے ہیں کہ وہ فی تقدیر انفصال اصل میں مضاف مضاف اور مضافی میں تو کیا ہوتا ہے اتصال ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک کی بات ہے. نہیں ہے کہ مضاف اور مضافی میں اتصال ہوتا ہے دونوں گویا کہ ایک ہی کلمہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جبکہ فعل اور فائل میں اسی طرح فعل اور مفول بھی ہی میں کیا ہوا کرتا ہے انفصال ہوا کرتا ہے. الگ الگ چیزیں فعل الگ چیز ہے فائل الگ چیز ہے اور مفول الگ چیز ہے تو جب یہ بات ہے تو کہتے ہیں وہی فی تقدیر انفصال ان میں انفصال کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے یعنی یہاں پر دیکھے زار بید اگرچہ دیکھنے میں بظاہر تو یہ کیا ہیں متصل ہیں یعنی زارب مزاف ہے اور زیدن ہے مزاف ہیں اور دونوں متصل ہے لیکن حقیقت کے اندر اور تقریراً یہ کیا ہے بن سیگا ہے یعنی <تصفح> سیگا اس میں فائل ہے اور زیدن کیا ہے اس کا فائل ہے ٹھیک ہے نا اور دونوں کیا ہیں الگ الگ, الگ ہیں اسی طرح حسن ان الگ الگ ہیں وہ دونوں اصل میں تقدیرن کیا ہے انفصال ہے لیکن بظاہرا یہ مطلب وہی تقدیر الانفصال کے تقدیر میں انفصال کے ساتھ یا انفصال کی تقدیر میں وہی فی انف... فی تقدیر الانفصال انفصال کی تقدیر میں ترجمہ کریں یا یوں ترجمہ کریں کہ تقدیرن یہ کیا ہیں الگ الگ ہیں آئی بات سمجھ چلیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ